وجہ وجہ کی میںردیدان اللہ فرماتے ہیں تورات ہم نے دی ان کو دیچھے پاڑا ہو اور پہاڑ ان پر کھڑا کیا گیا تھا اللہ نے فرمایا میں نے پہاڑ کھڑا کر کے ان سے وعدہ لیا تھا کہ تورات پر عمل کرو گے انہوں نے وعدہ بھی کیا کہ ہم تورات پر عمل کریں گے لیکن اب نہیں مان رہے اگر تورات پر یہ عمل کرنے والا وعدہ پورا کرتے تو تورات میں تو میرے پگمبر کی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں تورات میں اس قرآن کی پیشگوئی لکھی ہوئی ہے تورات پر اگر یہ عمل کرتے تو قرآن کو اور اس پگمبر کو ضرور مانتے تورات پر انہوں نے عمل نہیں کیا اس لیے پگمبر کو نہیں مانتے دیکھو جب کے لیا ہم نے پکا واجا تم سے ورفانا اور لا کھڑا کیا ہم نے اوپر تمہارے پہاڑ کو ما آتے حکم دیا ہم نے لے لو تم جو کچھ کے دے رہے ہیں ہم تمہیں بس ماؤ اور سنو تم نیچے لکھا ہوگا جلد سے سنو تم دل کی توجہ کے ساتھ سنو اور اس کو ہمت کر کے لو اور اس پر عمل کرو کالو سمے کہنے لگے سن لیا ہم نے اور نافرمانی کی ہم نے مطلب دیکھو سمے اناگا فین آپ کے دو مطلب ہیں کتنی مطلب ہیں ایک وہ مطلب ہے جو ظاہر ہے اور ایک وہ مطلب ہے جو باقی ہے جو انہوں نے مراد لیا ایک مطلب ہے سمے انا یا جی اللہ ہم نے تیری بات سن لی پغمبر صدم کی ساب کریں گے فائنا اور باقی سب کی ہم نے نافرمانی کی صرف تیری بات کو ہم نے تسلیم کیا ہے ہم باقی سب کی ہم نے نافرمانی کی صرف تیری بات کو مانا ہے اور تسلیم کیا ہے یہ مراد ہے دوسرا مطلب جو یہ زہری ہے یہ کہتے تھے زہر میں آئے تھے لیکن مراد کیا لیتے تھے سمے آنا سن تو لیا ہے لیکن آسینا ہم مانیں گے نہیں تو سننے سن تو لیا ہے لیکن دل میں مانیں گے نہیں یہ, یہ وہ مراد لیتے ہیں نیت ہے نا سہنا کہنے لگے سن تو لیا ہم نے ڈر کی وجہ سے کہہ تو دیا کہ سن لیا ہم نے اللہ فرمانے کی ہم نے ایک معنی یہ ہے دوسرا معنی یہ کیا گیا کہ انہوں نے کہا تو زبان سے سمے آپ کوئنہ ہم نے سن لی بات اور دوسرے سب کی فرمانی کی لیکن حال ان کا بتا رہا ہے کہ وہ اس وقت بھی کہہ رہے تھے آپ حال ان کا یہ بتا رہا ہے کہ اس وقت بھی کیا کہہ رہے تھے آئینا جب انہوں نے وعدہ کر کے پورا نہ کیا تو یہی ہوا نا گویا کہ انہوں نے اسی وقت ہی کہہ دیا تھا کہ ہم نے انکار کیا اور ہم بات کو نہیں مانیں گے سمجھتے کہ وہ اوپر کیا لکھا ہے یعنی جس طرح انہوں نے قبل تورات شرک کیا بعد میں بھی کفر کیا لکھا ہوا ہے میری دی طرف دیکھو میں سمجھا دوں گا بچڑے کی عبادت سامنے والے بچڑے کی انہوں نے عبادت کی تھی تورات آنے سے پہلے تورات آنے سے کیونکہ مسئل تورات لینے کے لیے گئے پیچھے انہوں نے بچڑے کی عبادت کی تورات آنے سے پہلے انہوں نے بچڑے کی عبادت کی اور کفر کیا تورات آنے کے بعد انہوں نے کہا ہم تورات پر عمل نہیں کرتے اس میں مشکل آغامات پڑھا مجھے یاد ہے آپ لے گئے کوہ تور پر کلام کنا لگن کرتے کہ لنڈوں میں پھر جب اللہ پاک نے مار دیا پھر دوبارہ زندہ کیا پھر بھی لے تو لال کرنے لگ گئے پھر پہاڑ آیا اور پھر انہوں نے کہا سمے نہ سمے تو ایک کفر تورات آنے سے پہلے شرک والا کفر کہ بچڑے کی عبادت کی گئی اور دوسرا کفر تورات آنے کے بعد ادا و... یہ نہیں آئی تورات نادل ہونے سے پہلے شرک کیا بچڑے کی عبادت کی تورات رات نادل ہونے کے بعد کفر کیا سمے ادا سوئیا کہ ہم تورات کو نہیں مانتے اس یہ لکھا ہے یعنی جس طرح انہوں نے قبل تورات شرک کیا بعد میں بھی کفر کیا سمجھے <coughs> قلوبہ اللہ کیا جی. لکھا ہے کفر جی. کی علت کیا ہے وجہ کیا ہے چوں انہوں نے کفر کیا کیوں انہوں نے تورات پر عمل کرنے سے انکار کر دیا وجہ یہ ہے کہ تورات میں تھی توحید کیا تھی تورات میں حکمتا کے سب مخلوق کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو اور ان کے ناموں کے دل کے اندر تو بچڑے کی محبت پڑی ہوئی تھی اور عجل کی محبت ان کے دلوں کے اندر جاگزی ہو چکی تھی یہ جی کیسے تورات پر عمل کر سکتے تھے تورات پر عمل کرتے تو عجل کو چھوڑنا پڑتا تھا عجل کی عبادت جو ہے ان کے دلوں کے اندر گھسی ہوئی تھی اس لیے انہوں نے سرے سے تورات کا بھی انکار کر دیا سنڈے پہ ہو کرو مانا وہ اُس نے کفر اور تلا دیے گئے وہ اپنے دلوں کے اندر الحجلا بچڑے کی عبادت اور بچڑے کی محبت بے کفرے بابا جا اپنے کفر سے اپنے کفر کون سا کفر تھا وہ جو سامری کے بچڑے کی عبادت کی تھی وہ جو سامری. سامری کے بچڑے کی عبادت کی تھی تورات آنے سے پہلے سمجھا نا تھی وہ جو عبادت کی تھی اسی کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر محبت جاگوری ہو چکی تھی اب تو جب آ گئی تو پھر بھی انہوں نے انکار کر دیا بات سمجھ لیے افرے سابق سے مراد تو رات آنے سے پہلے بچڑی سامری والے بچڑے کی عبادت کرنا ہے جنوں کی عبادت کرنا ہے اس کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر محبت آ گئی اس وجہ سے انہوں نے تو رات آنے کے بعد اس کا انکار کر دیا سابق کفر کی وجہ سے جدید کفر کی کیا پل بے سماج امرکم نہیں ایمان سب کچھ کرتے لیکن کہتے ہم مومن ہیں یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی کیا کہتے کہ ہم مومن ہیں اللہ نے اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان بڑا برا ہے سمجھا سر پل بے سماج امر حضرت فرما جو بڑا برا ہے وہ جو حکم کرتا ہے ساتھ اس کے ایمان تمہارا اگر ہو تم بازا خود مومنین ایمان لانے والے تورات پر ایمان لانے والے انسان دار الآرت اے اللہ مباحلہ چل گا وجوہات کے بعد اے البلہ وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے محبوب اللہ کے بیٹے آخرت ہے بھی ہمارے لیے نیت خل الجن کا اللہ ملکان اللہ نے فرمایا اگر یہی بات ہے تو پھر جنت تمہارے لیے ہے تم جنت کے لیے ہو جنت اور تمہارے درمیان حائل جو ہے یہ دنیا کی زندگی ہے کیا ہے دنیا کی زندگی حائل ہے نا جنت میں جانے سے دنیا کی زندگی ختم تو سیدھا جنت میں مہربانی کرو آؤ, آؤ موت کی تمنا کرتے ہیں ایک دوسرے پر پتہ چل جائے سمجھا جو مرے گا جنت میں جائے گا موت تمہاری جنت کا ذریعہ ہے اگر تم جنت کے لیے تمنا کرو گے کا چیلنج ہے کہ بطواہ کرتے ہیں ایک دوسرے پر کہ اگر ہم حق پر ہیں تو یہ تباہ ہو گئے اگر یہ حق پر ہے تو ہم تباہ حضرت اگر ہے کانت کے نکل گیا بقول شمار طریقہ ہے با بقول شمار بس تمہارے گھر پچھلا ہے اللہ اللہ سے کے خالی خالد من دون سے سوا لوگ ہیں لوگوں کے لیے نہیں صرف تمہارے لیے ہے ستا مند بول موت مندا لکھا ہے تو اس کی تصدیق کے لیے اس کی تصدیق کے لیے تمنا کرو تم موت کی کیا مانو تمنا کرو موت کی محتا حل کا دی منل فری پہ جو میں سے جو بھی جھوٹا ہے اس پر موت کی دعا کرتے ہیں تمندہ کرو موت کی. اگر ہو تم سچے لکھا اس دعوی میں داوا میں. میں اگر تم سچے ہو تو تم تمندہ کرو بھلے یہ تمنا ہو پیشن گوئی آدم تمنی پیشیل گوئی آدم تم تمنا اللہ نے پہلے پیش گوئی کر دی کہ بابا یہ تمنا نہیں کریں گے یہ جو ہے یہ تمنا کیوں نہیں کریں گے ان ظالموں کو پتا ہے کہ ہمارے اندر کفر و حسد پایا جاتا ہے ہمیں جنت نہیں ملے گی بھلے یمن ہو اور ہر جو تمنا کریں گے اس موت کی آباد کبھی بھی کبھی بھی یہ تمنا نہیں کریں گے موت کی دماغ دم بت بیما کرنے کے سبب آدمی تم سبب جی. اچھا اور ماں سے پہلے مضاف مقدر ہے بجا خوف ہے سزا بجا خوفا اور ماں سے مراد ہے امال شرکیا و کفریا اب کرو مانا فارو کو ملا کر اور ہر گدری تمنا کریں گے یہ لوگ اس موت کی آباد کبھی بھی دماغ کا دمک بجا خوف سزا ان آمال شرکیا کفریا کے جو آگے بھیج چکے ہیں ہاتھ ان سے مالک جو آگے بھیج چکے ہیں ہاتھ ان کے بلّہ اور اللہ پاک خوب جاننے والے ہیں غلط کرنے والوں کو یعنی وقت پر پوری سزا دے گا وقت پر پوری سزا دے گا اللہ پاک کو پورا پورا, پورا پتا ہے والا دلیل دلیل بر موت کی تمنا کرنے نہیں کریں گے اس کی دلیل دے رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں, مشرقین عرب باوجود ہے کہ وہ آخرت کے منکر ہیں تو آخرت کے منکر ہونے کی وجہ سے وہ اللہ پاک کو کہتے ہیں کہ یا اللہ پورے جو کچھ ہمیں دینا ہے دنیا میں دے دے چونکہ ہم آخرت کے تو منکر ہیں تو ظاہر ہے جب وہ آخرت کے منکر ہے تو دنیا کی زندگی کے وہ زیادہ طالب ہوں گے دنیا کی زندگی کے کیا ہوں گے زیادہ طالب ہوں گے چونکہ وہ آخرت کے تو منکر ہیں. لیکن یہ بےمان یہ ہوگی باوجود آخرت کے قائل ہے ان مشرقین سے بھی دنیا کی زندگی سے زیادہ حریف ہیں وہ منکر ہے یہ قائل ہے لیکن منقرین آخرت سے بھی ان کو دنیا کی زندگی کا زیادہ حل ہے سمجھا کرو مانا مالا تازہ دنیا گی اور البتہ یقین پائے گا تو ان کو زیادہ حریص سارے جہان سے اوپر زندگی ہے زندگی پر ان کو زیادہ حرف ہے سارے جہان سے ان کو زیادہ حرف ہے حیات ان سے مراد یہاں مطلق زندگی نہیں ہے بلکہ حیات ان کا معنی ابھی لکھا ہوا ہے جی تدویر و لدوی آئے گائے اور بن گائے حیات وہی المتا ویلا تو مار رسالیہ وہی المتا ویلا تو مار رساجیہ رسا لمبی زندگی ہوگے اور اس میں تمام عائش بھی ہوگئے زندگی بھی لمبی ہوگی اور عائش بھی سارے ہوگئے یہ ایسی زندگی کے خواہاں ہیں جانا کہ مطلب زندگی مراد نہیں ہے اور البتہ ضرور پائے گا تو ان کو زیادہ حریف سارے جہان سے اوپر زندگی سے یہ خوش آئس زندگی اور لمبی زندگی پر بزن لبین اشرف تختیس بادل تعمیر پہلے تو سارے جہان کا ذکر ہے آرف انداز اب خاص ایک گروہ کا ذکر ہے اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے جو مشرک ہے ان سے بھی زیادہ حریف پائے گا تو ان کو جو باوجہ منکر قیامت ہونے سے جو باوجہ قیامت ہونے کے صرف بہار دنیا کے طالب ہے صرف بہار کے طالب ہے, دعا دوں کیفیت ہے, شرف؟ کیفیت ہے؟ کی یہ کیفیت ہے کہ ان کی تمنا ہے کہ ہزار سال زندگی ہوگے دو طرفہ ایک ان کا کہ اگر زندگی دیا جائے ایک ہزار سال لو جو عمر کا لو کا بنا لو سمجھا تو مرخی ہو جائے گا دوست رفتہ ایک ان کا زندگی دیا جانا ایک ہزار سال ایک ہزار سال زندگی دیا جانا اس کی تمنا ہے کہتے ہیں یہود چل گئے بڑے احمد خیری ایک ہزار سال کی زندگی مل گئی تو کیا ہو گیا پھر بھی تو مرنا ہے آخر عذاب سے تو نہیں بچ سکتے حالت یہ نہیں ہے یہ ایک ہزار سال کی زندگی دیا جانا بے مزاحر ہے دور کرنے والا ان کو عذاب, عذاب ایو ملر اذاب کہ زندگی دیا جائے زندگی دیا جانا کوئی ان کو ان اللہ کے عذاب سے نہیں ہٹا سکتا ایو امبر یہ بیان ہے ہوا کا کس کاما ہوا بے مزاحر ہوا کا بیان ہے ایو امر اور نہیں ہے وہ دور کرنے والا اس کو اذاب اہد اذاب سے جانے کہ دیا جائے اور اللہ پاک دیکھنے والا ساتھ کے یہ کر رہے ہیں اب صحیح ہی وعد و نصیت کا سلسلہ چل رہا تھا دو اب یہود کے تین شبہات کا جواب ہے شبہات شوہا کا پہلا شبہ ان کا یہ تھا کہ انہوں نے جب سنا کہ نبی علیہ السلام کے بعد وہی لے آنے والا فرشتہ جبریل ہے تو انہوں نے ایک بہانہ بنا لیا کہ یہ جبریل فرشتہ تو ہمارا دشمن ہے ہمارا کیا ہے کیوں ہمارے اوپر جب بھی عذاب آیا یہی لے آیا ہمارے جتنی اندرونی راگ ہے پوشیدہ یہ ظاہر کر رہا ہے سمجھا وہی لے آتا ہے یہ جو ہے یہ ہمارا دشمن ہے اگر وکئیل لے آتا وہی تو ہم مان جاتے ہیں نکیل وہی لے آتا تو ہم مان جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا جبریل کچا اچھا قصور ہے اگر وہ رات لے بھی آیا تمہارے غیر بھی کرا تو میں اس کو بھیج رہا ہوں بھیجنے والا تو میں ہوں جبرین کچا قصور اچھا ہے تم اس کی دشمنی کے اندر غلطی پر ہو تباہی کا رہا ہے تمہارے لیے بھی دیکھو قُل من کانا شبو اول کا جواب <سؤال> حضرت فرما دو وہ انسان جو ہے دشمن وتے اس کی جگہ لکھا ہے لکھیے کیا لکھا ہے غلطی پر ہے جو جبریل کا دشمن ہے وہ غلطی بار ہے کیوں سعین ہوں نظر ہوں بجاول پس بے شک اس نے تو نادل کیا کتاب کو تیرے دل کے اوپر بطور سفارت کے بطور حکم اللہ پاک سے اللہ پاک کا حکم ہوا تو وہ لے آیا وہ تو سفیر مہا ہے اس کا کیا دخل ہے ساتھ حکم اللہ پاک کے سونے تو دو, اچھا نیچے لکھا ہے تو لانے والے کا کیا تعلق خود قرآن کے اوصاف دیکھو جی ہاں یہ ہاشیے فائدہ نمبر ایک پر لکھا ہوا ہے پہلی ستر ہاشیے کی فائدہ نمبر ایک ہے پہلی ستر کے درمیان کے اندر فائدہ نمبر ایک لگا ہوا ہے نظر آ رہا ہے ہاں دیکھ لو میرے بحر برما تم بھی ہو تو مظلوم بنے ہاں دیکھو اب تو لاننے والے کا کیا تعلق خود قرآن کے اوصاف دیکھو سمجھا لانے والے بیچارے کا کیا قصور ہے قرآن جو آیا ہے جس کو وہ لے آیا اس کے اوساب دیکھو کہ اس کی کیا اوساب ہے نمبر اول حال ہے قرآن کا جو تصدیق کرنے والا ہے اُس کی, ان کتابوں کی, کی جو اس سے پہلے گزری ہیں جتنی کتابیں اس سے پہلے گزری ہیں سب کی وہ تصدیق کرتا ہے چلو بھائی قرآن کے اندر جدید باتیں ہوتی جو پہلی کتابوں میں نہیں تھی پھر تم کہتے کہ یہ عجیب و غریب باتیں ہیں حالانکہ قرآن کے اندر وہی چیز ہے جو پہلی کتابوں میں ہے توحید رسالت مت سب کچھ ہوئی ہے نا تو جب وہی کوشا تو ہوا کہ یہ کتاب سچی ہے اگر تورات سچی ہے تو یہ بھی سچی ہے من اگر ہو مسجد اللہ ماہوں تصدیق کرنے والا وقتوں کے جوری جو جو جو جو ہے نمبر تین ہے یہ جی؟ جی؟ وقف نمبر دوم ہے یہ وقف پہلی وہ ہے اور یہ وقف دوم ہے اور رہنما ہے گا لکھا ہوگا مسالے ضروریاتی لکھا ہوا ہے یہ سبرا کا کبرا ہو رہا ہے اور کتب سماویہ کے اوساد بھی یہی ہیں اور کتب میں کے اوساد بھی یہی ہیں جو اوساخ قرآن کی بری اوساس کو تمہیں سماجی کے ہے تو معلوم ہوا کہ یہ اللہ لبی سچی کتاب ہے من کا یہ پہلے منکانہ کا بیان ہے یہ پانچ پانچ رہا کرو منا وہ انسان جو ہے دشمن اللہ پاک کا اچھا نیچل کا سمرا ادا واترا جبرین علیہ السلام کے ساتھ دشمنی رکھنے کا نتیجہ کیا ہے وہ انسان جو ہوگا دشمن اللہ پاک کا اور اس کے فرستوں اور اس کے رسولوں اور पहले जवाब کا है اللہ اس سے پہلے جواب مقدار ہے وہ جدا جی کیا پڑھیں گے سرفی ہوا جی کیا پڑھیں گے سرفی نا بھی تھا بیٹھنے سینٹے سارے اچھا جی سو کافر مجزا یون اشد جلا ہے تو وہ کافر ہے اس کو سخت عذاب دیا جائے گا وہ کیا ہے کافر ہے جبریل کا دشمن خدا کا دشمن پرہیزوں کا دشمن بہرۂ اسلام ایمان سے خارج ہے اور اسے جگہ دی جائے گی تو اللہ ہے اس لیے کہ بے شک اللہ پاک دشمن ہے ایسے کافروں کا اللہ پاک ایسے کافروں کا دشمن ہے ترغیب ما بلائے اہل کتاب احل의 کتاب کو زجر ہے اور ایمان لانے کی ترغیب ہے جا اللہ فرماتے ہی بلکل ہیں یہ میری ایسے بالکل واضح ہیں ان کے اندر کوئی خفا نہیں ہے سمجھے کہ وہ ہاں ایمان لاؤ لے تو ان کو اور آخرت کے زیاد سے بچو جس طرح پہلے پہلے دن پڑھا تھا کہ انکار وہی وہ کرے گا جو ودی ہے ورنہ ہر کوئی مان لے گا اور ہی دل کیا ہم نے تیری طرف آیات ایک نہ بلکہ ایک نہ بلکہ کئی آیات نات اور وہ بھی بالکل واضح بالکلات کا منجنا بالکل وادے ہا مایات چورونے سب انکار سبا دے اور نہیں انکار کرتے کا مگر آدی فاطق مگر آدی فاد جن کی عادت ہے عدول حکوم کی جن کی عادت ہے عدول حکوم کی وہ انکار کریں گے اب اب اللہ آدھو اب اب اللہ کے لیجیے یعنی ان کی عادت قدیمہ ہے یعنی ان کی عادت قدیمہ ہے آیا جب بھی معاہدہ کیا انہوں نے کوئی معاہدہ دین کے بارہ میں دین کے بارہ میں نہ بازا ہوں شریف ہوں ضرور ڈالک فریق نے کسی نہ کسی فریق نے ضرور اس کا انکار کیا اور اسے پھینک دیا بل اکثر لا یو میں ہوں یہودیوں کے نہیں ایمان لاتے بیچ لکھا ہوگا سورات پر سورا پر بھی ایمان نہیں لاتے ان کو آٹھ چکنی میں کیا کھاؤ تو ان کو آٹھ چکنی میں کیا کھاؤ ہے وہ تو yeah. yeah. تورات تو پر بھی خود ہی مان دے سونے کے الرحیم لَمَّا جَاءَ الرَّسُولُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكَ لَكَ فَخَيْرٌ مِّنَ الَّذِي لَهُ كِتَابٌ فِيهِ اللَّهِ ذَرَا ذُهُورُهُ عَلَى هُمُ اللَّيَالِي وَالنَّهَارِ نَقْدَلُ لَهُ مِنْ اللہ تبارک کا تعالیٰ یہاں واض و تذکیر کے سلسلے کے آخر میں یہود و یہودارا کے تین شبہات کے جوابات دے گئے ایک شبہ کا جواب پیچھے پڑ رہے ہیں ابا رسول فانی کا جواب ہے ہوا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات جادو کرتے تھے اور جادو کی کتابیں انہوں نے لکھی تھی حضرت سلیمان علیہ اخلاط والتسلیم نے انہیں پکڑوایا جیل میں ڈلوا دیا ان کی جو کتابیں تھیں جادو کی وہ اپنے تخت کے نیچے دفن کرا دی کہ یہ کبھی نہ نکال سکیں گے اور نہ یہ سلسلہ ان کا چلے گا جب حضرت کی وسعت ہوئی تو جنات نے وہ جادو کی کتابیں نکال کے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی ان جادو کی وجہ سے اور ان اولاد کی وجہ سے قائم تھی کہ جو آدمی یہ ورد وزی سے کرے گا یہ جادو کا کام کرے گا وہ بھی اتنا بڑا بادشاہ بن جائے گا اور اس کے علاوہ اور بھی ایک قسم تھے ان کے انت جادو توٹ کے وغیرہ اس وقت سے یہ بات مشہور ہوئی ہے کہ سلیمان علیہ السلام بڑے جادوگر تھے چنانچہ آج کل بھی مشہور ہے کہ یہ سلیمان جادو آئے لوگ کہتے ہیں تو یہود تو پہلے نبی علیہ سلاد و تسلیم کا مقابلہ کرنے لگے سوراط کے ذریعے آپ نے فرمایا اپن ساتھ میں بھی تو ختم صادقین لے آؤ سوراج میرے سامنے پڑھو اگر اس میں میرے خلاف کوئی بات لکھی ہے تو رات تو حضرت کے موافق نکلی اب انہوں نے دوسرا ہر اختیار کیا کہ وہ پرانی پرانی پوتیاں اور کتابیں جب میں جادو لکھا ہوا تھا وہ لے آئے انہوں نے کہا کہ اگر شرک ناجائز ہے تو سلیمان علیہ السلام یہ جادو کیوں کرتے تھے حالانکہ سلیمان علیہ السلام جو ہے یہ کتاب ان کی ہے وہی وہ یہ جادو کرتے تھے اس کے ذریعے اس جادو کے ذریعے ان کی مملکت قائم تھی اور جادو جو ہے وہ نیرا شرک ہے جادو کے تیرہ قسم ہے یا پندرہ ہر قسم کے اندر غیر اللہ کی پکار ہے جنات میں تو ان کا شبہ یہی تھا کہ اگر شرک اور غیر اللہ کی پکار ناجائز ہے تو سلیمان علیہ السلام کی جادو کیا کرتے تھے اب انہوں نے ان پرانی اور کتابوں کے ذریعے حضرت کا مقابلہ شروع کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ان کے شبوں کا جواب دیا وما وقہ فارو سلمان فارو سلیمان علیہ السلام نے سبھی جادو نہیں کیا حضرت اس سے مبرہ اور پاک ہے یہ جنات اور شیاطین کا کام تھا تو وہ یہ جادو کیا کرتے تھے یہ سوال کا جواب تو آگے آئے گا متاثہ فارو سلیمانوں سے جہاں اللہ پاک پہلے ان کا حال بچہ فرما رہے ہیں کہ یہ حال ہے ان کا کہ تورات کو پسے ڈال دیا اور اب وہ پرانی کتابیں اور پوتیاں لے آ رہے ہیں ان سے مقابلہ کر رہے ہیں شبہ سانی کا جواب اور جب ان کے پاس رسول ابھی رسول ان کی تنویم تعظیم کی ہے ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے اور جب آ گئے ان کے پاس رسول عظیم السلم وقت سے اول ہے رسول کی وہ رسول بھی اللہ کی طرف سے ہے مصد کن یہ بخش ڈوم ہے اللہ کی طرف سے رسول ہیں اور کوئی نئی بات بھی نہیں کہتے ان کی باتیں وہی ہیں جو تورات میں ہے توحید رسالت قیامت نماز زکاط روزہ میں تو اختلاف نہیں تھا بہرحال تعلیم بھی اس کی ہوئی ہے جو تورات کی ہے تصدیق کرنے والے وقت اس کتاب کے جو ان سے ساتھ موجود ہے من یہ جواب ہے لمبا جا کا اور یہاں لکھا ہوگا حما کاما کا ڈال دیا ایک شریف نے ان لوگوں سے جو دیے بیسے تو آپ کو نابادہ سے نکل گئے مگر باوجود اس کے نہیں لکھاؤں گا لکھ لو یہ لفظ لکھ لو مگر باوجود اس کے یعنی اللہ کا رسول ہے اور ہے بھی مصدق پلے ماما ہوں باوجود اس کے انہوں نے یہ کام کیا ہے باوجود اس کے باوجود اس کے ڈال دیا ایک فریق نے یعنی کتاب اللہ ہے اللہ کی کتاب کو کتاب اللہ جو ہے یہ بدل ہے الکتابت ہے اور کتاب اللہ سے مرادنی کے لکھا ہے یعنی اللہ کی کتاب کو بڑا ضہور ہے پیچھے اپنے پیچھوں کے اللہ گویا سے وہ جانتے ہی نہیں لا الم نے لکھائے, لکھائے, لکھائے, لکھائے, لکھائے, لکھائے اصلاً علم نہیں رکھتے اس کے کتاب اصلاً لگتا گویا انہیں کتاب اللہ ہونے کا پتا ہی نہیں ہے کہ اس کے کتاب اللہ ہونے کا بتاتی حماقت دوسری حماقت یہ ہے کہ کتاب اللہ کو پتے پوسٹ ڈالنے کے بعد شیطانوں کے اس سے انہوں نے شیطان جو جادو کیا کرتے تھے جنات وغیرہ اس کے پیچھے لگ پڑے اور اس سے بات کی انہوں نے ان چیزوں کی جو پستے تھے شیات نہیں اعلیٰ ملک مان ملک سے پہلے آحد کا لفظ مقدر ہے اوپر زمانے بادشاہی سلیمان علیہ السلام کے سلیمان علیہ السلام کے بادشاہی کے زمانے میں جو شین پڑھتے تھے اقتباس شروع کر دیا بماغ کا خرا سلیمان کا پر عبارت ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر گمانِ سحر کرنا بہتان ہے کان لکھا ہے حاشیت سمجھا یہ لگ بڑھانے ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر گمانے شہر کرنا بہتان ہے کیونکہ شہر تو ہے وما سارا سلیمان ہو اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے یہ عبارت جو مقدر نکالی ہے نا ایک سوال کا جواب ہے سوال یہ ہے کہ پیچھے تھا بت ماتین علا ملک سلیمان اب ہونا چاہیے تھا بمارا سہارا سلیمان چاہیے تھا نہیں جادو کیا سلیمان علیہ السلام نے بجائے سہارا کے کا ذکر کر دیا اس کی کیا وجہ ہے حالانکہ مطابق تو ہمارا سہارا ہونا چاہیے تھا شیطان جادو کرتے تھے حضرت نے جادو نہیں کیا کافرہ سارا ذکر کیا گیا تو جواب اس کا یہی ہے کہ یہ بتانے کے لیے کہ جادو کفر ہے یہ لب اختیار کیا گیا جادو کیا ہے کفر ہے شاب العید رحمۃ اللہ وضاحت سے بہت فرمائی ہے آپ فرماتے ہیں کہ جادو کے جتنی قسم کے اندر غیر اللہ کو ندا ہوتی ہے جادو بھی یہ ماسل اخبار سے ہے جنات کو ندا کی جاتی ہے تو جنات آپ انسان کو بر مصیبت اور پہنچاتے ہیں جس کی وجہ سے آدمی مر جاتا ہے یا تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے اور نہیں سلمان علیہ السلام نے اور لیکن کا فاروب وتے رہے کا فاروب پر لکھا یعنی جو علمون اللہ جو علمون پر کیا لکھا ہے خود تو کرتے مگر سکھاتے تھے لوگوں کو بھی اب صحرا جادو کرنا لوگوں کو بھی جادو کرنا سکھایا کرتے تھے سمجھا جی یہ شیطانوں کا کام ہے اب جواب آ گیا ان کے شبوں کا جواب کیا تھا کہ سلیمان علیہ السلاح کے نے کبھی جادو نہیں کیا جادو ہے کفر اور حضرت تو کفر سے پاک ہے برا ہے سہمبت ہے خدا سے یہ کام تھا جنات اور انہوں نے جادو کیے اور انہوں نے یہ سب کچھ کیا بس یہ بات ختم ہو گئی بابا ملک تیسرے شبوں کا جواب پہلے میں کسار کر دو بابل کے علاقے کے اندر جادو کا بڑا چرچا ہوا اتنا بڑا چرچا ہوا کہ جادو اور موجودے میں فرق نہ رہا جادوگر لوگ جو ہے لوگوں کو اپنے کشمے دکھاتے جادو کے ذریعے اور دعویٰ کرتے کہ ہم پیغمبر ہیں یہ جی ہمارے موجود ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو رہنمائی رانن کرنے کے لیے فرستوں کو نادر فرمایا دو فرستہ تھے ایک کا نام تھا ہاروس اور ایک کا نام تھا مارو وہ آئے انہوں نے لوگوں کو سکھایا جادو لگن کیوں سکھایا فرق کرنے کے لیے کہ یہ دیکھ لو یہ ہے جادو یہ ہے معجہ اس کا فرق ہے تاکہ لوگ نبی اور جادوگر کا فرق کر سکے سمجھے جو فرشتے آئے انہوں نے نبی اور جادوگر کا فرق کرنے کے لیے لوگوں کو سکھانے شروع کر دیا کہ دیکھ لو یہ جادو ہے یہ معجا ہے یہ نبی کا کام ہے یہ ہے جادوگر کا کام ان کا آپس میں فرق ہے تو امتیاز پیدا کر اور ساتھ وہ یہ بھی کہہ دیا کرتے تھے کہ خیال کرنا ہم ہیں آزمائش کے لیے ہم تو تمہیں جادو اس لیے بتا رہے ہیں کہ تم جادو اور معدے کا فرق کرو تاکہ تمہیں جادوگر اور نبی کا فرق آ جائے نبی کا اتباع کرو جادو کا اتباع نہ کرو ہم اس لیے سکھا رہے ہیں خیال کرنا یہ جادو جو ہے تم نہ کرنا اور ان چیزوں کو غلط جگہوں پر استعمال نہ کرنا ہم تمہاری ادمائش کے لیے آئے ہیں سمجھے تو یہ کچھ ہوا اب انہوں نے یہودیوں نے تیسرا سوال یہ بھی کیا کہ اگر شرک نہ ہے غیر اللہ کو پکارنا نہ ہے تو بابل ان کے اندر جو دو فرشتے آئے تھے ان پر چوں جادو نادر کیا گیا تھا اللہ نے فرمایا جواب دیا ہے تو وہ تو فرشتے بھیجے گئے تھے اور ان پر جادو نادر کیا گیا تھا وہ تو نبوت اور معجزے اور ان جادو ان چیزوں کا فرق بتانے کے لیے لوگوں میں چونکہ امتیاز نہیں رہا تھا جادوگر نبوت کا دعویٰ کرنے سے جادو دکھاتے اور کہتے یہ معجزہ ہے تو میں نے وہاں ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے فرق کرنے کے لیے ان کو نادم کیا تھا نہ اس لیے کہ میں نے ان کے جادو کو جواب کا فتوا دیا تھا کہ جادو جائید ہے جواب کے لیے نہیں ان کو سمجھانے کے لیے بات سمجھیے جی اب اس کا کرنا تو بما امدلا شبھ والک کا جواب ہے کیا لکھا ہے شبھو سالک کا جواب ہے یہ اچھا بما امدلا جو ہے اس کا اچھا ماتک لو پاتا اس کا بڑی توجہ یہی ہے جو میں نے مانا کر لو اس کا اور پیچھے لگے وہ اس جادو کے جو اتارا گیا اوپر دو فرشت ہوئے تھے ان دلا پر لکھا کسی حکمت سے کسی کسی حکمت سے اس کے اندر بھی کوئی حکمت تھی اوپر دو فرشتوں سے بابل شہر کے اندر یعنی حاروت اور ماروس یہ بدر بنگائے مالا بماز جو, جو, جو ہے والے یہاں اعلام علام معنی مانا معنی اعلام ہے درس تدریس کے معنی لکھا ہے بیمانہ معنی اعلام ہے نہ درس تدریس میری طرف دیکھو یہ مطلب جو فرشتے آ کر ان کو جادو پڑھاتے تھے فرشتے بتا دیتے تھے کہ بابا یہ جادو ہے اور یہ موجودہ ہے بتانا مراد ہے خود دست تدریف اور پڑھانا باقاعدہ طور پر یہ مقصود نہیں ہے کیا فرق ہے احلام اور دست تدریف کا احلام کے اندر کسی کو کسی بات کا علم دے دیا جاتا ہے بتلا دیا جاتا ہے آگے اسے یاد رہے نہ رہے سمجھ آئے نہ آئے سمجھا احلام میں ہے بتانا درخت سے تو ہے اگلے کو پڑھایا جاتا ہے باقاعدہ اسے سمجھایا جاتا ہے اسے یاد کرایا جاتا ہے سمجھا نا یہ چیز نہیں تھی بس وہ صرف بتا دیتے تھے کہ یہ جادو ہے یہ کا فرق یہ کرو مناب اور نہیں بتلاتے تھے وہ کسی ایک کو حتہ سے کہا کرتے تھے نیچل کا احتیاط کہا کرتے تھے کہ سوائے نہ لو کتنا تو ہمارا وجود بھی آزمائش ہے ہمارا وجود بھی آزمائش ہے فطرت ان کے نیچے امتحان خدا بندی ہے کہ کون سیکھ کر بچتا ہے کون نہیں بچتا سیکھ کر کون بچتا ہے اور کون اتنے ہی بچتا سلا تک سو بس نہ کاد اطلا نہ بابجہ عمل وحساس کیا کر عمل یہ بڑا کفر ہے سجا مون یہ لیکن یہودی نے کیا سیکھنے لگ گئے ان سے وہ جادو جی. فرد کرتے ہیں ساتھ درمیان بیوی مرد اور اس کی بیوی کے ایسے جادو سیکھنے لگ گئے بیوی اور میاں کی جدائی کرانے کے لیے سمجھے اس کے کے عملیات تاکہ لوگ ان کے اندر ہماری پیڑھی بڑھے اور چار پیسے ملے ہمیں سمجھا نا اب سوال ہوتا تھا کہ اللہ فرماتے انہوں نے جادو सीखना شروع کر دیا جس کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام جادوگر کے اختیار میں ہے جادوگر جب چاہے میاں بیوی کو جدا کر دے تو اللہ پاک جواب دے رہے ہیں کہ اگر تقدیر میں لکھا ہے تو جادوگر کا جادو عمل کرے گا اگر تقدیر میں نہیں ہے تو کچھ ہی نہیں ہوگا سمجھا جی نا کہ جس طرح آگ کا کام جلانا جہاں بھی آگ لگاؤ گے جلائے گی اگر اللہ کی مشیت نہیں ہوگی تو نہیں جلائے گی اب ایک آدمی کو ڈنڈا مارو اور کہو کہ اس کو درد میں ہو رہے کہ اب ڈنڈا مارو گے تو درد تو ہوگا یہ اور بات ہے کہ اللہ کی مشیت میں نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا اسی طرح جادو جو ہے یہ بھی ایک ڈنڈا مارنے کے مترادف ہے ایزا پہنچانا ہے اگر اللہ کی مشیت نہیں ہوگی تو نہیں پہنچے گا ورنہ پہنچے گا جو دشمن احواز کر رہا ہے دفاع شبوار جو فرض ہے اور نہیں ہے وہ جادوگر نقصان پہنچانے والے اس جادو کے ذریعے کسی ایک کو اللہ, اللہ مگر ساتھ حکم اللہ پاک سے تقدیری لکھا ہو تقدیری مگر ساتھ حکم تقدیری اللہ پاک سے اللہ کا تقدیری حکم ہے تو اور بات ورنہ کچھ نہیں ہوگا بہرحال یہ توجہ آیت کا جمہور مفسرین نے جو مطلب لکھا ہے وہ میں نے کر دیا ہے آپ حضرات علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بڑا محثر ہے شاخری الوسلت ہے جامع احمان القرآن اپنی لکھی ہے تفصیل بیس بندوں میں ہے اس میں اس نے یہ توجہ جو ہے وہ اختیار نہیں کی بلکہ وہ زبردست ناراض ہے تو جی پر وہ کہتا ہے کہ خدا جادو کو نادل کرے پھر فریشتو پر یعنی کفر خدا خود سکھا رہا ہے بندو کو یہ بات ممکن نہیں ہے اس لیے یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے یہ توجہ نہیں ہے اب اندر دیکھو کان میل طرف لگاؤ وہ کہتے ہیں کہ ہاروت ماروت جو ہے یہ بدل بن رہا ہے شیاتی سے کس سے بدل بن رہا ہے ہاتھ رکھو ہاتھ رکھو کان میل طرف لگاؤ ہاروت ماروت بدل ہے کس سے کن شیاتی اے ہاروتا و ماروتا لیکن شیاتی نے کفر کیا وہ شیطان کون سے ہاروت ماروت ہے یہ شیاتی کا نام ہے فرشتوں کا نام نہیں ہے اور وما کا وہ کہتا ہے ما نافیہ ہے اس من نہیں لادل کیا گیا فرشتوں پر بابل میں بابل میں فرشتوں پر کچھ بھی نہیں لادل کیا گیا سب پورا جھوٹ ہے یہ سارا جی وہ کہتے ہیں کہ ہارو مارو جو ہے یہ بدل بن رہا ہے تو پھر سے اور ماں عملہ کا ماں جو ہے یہ نافیہ ہے ماں عملہ بابل میں فرشتوں پر کچھ بھی نہیں لادم کیا گیا یہ جو مشہور ہے سب جھوٹ ہے اور ہاروس ماروس جو ہے وہ کون ہے شیاتین اور جنات ہے لیکن وہ نام مرادہ کرتے تھے ٹھجنے کے لیے اور سناتے صحیح ٹھگنے کے لیے اگلوں کو پھنسانے کے لیے یہ انہوں نے طریقہ اختیار کیا ہوا تھا کہ جب کوئی آدمی جاتا ہے ان کے پاس جادو سیکھنے کے لیے تو یہ بھی ساتھ کہتے تھے تب آپ تو نیک لوگ ہو بزرگ لوگ ہو ہم تو گنجگار ہیں آپ ہمارے پاس نہ آؤ یہ بعض طویض ہوتے ہیں نا طویز دینے والے نا امراد اگلے کو مزید پھنسانے کے لیے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تو گنجگار ہیں ہم تو چلو اس مصیبت میں پھنسے ہوئے آپ نیک لوگ ہو آپ ذرا نہ آؤ ہمارے پاس نہ آئے تو ہم اور قسم کے لوگ ہیں تاکہ وہ اور زیادہ مائل ہو دیکھا ہے نا تجربہ ہے نا تمہیں چھگ لوگ ایسے کہا کرتے ہیں سر تو ہما جو اللہ مانا یقیناً فتنا کل جو ہے وہ ہاروط ماروت خیاتی تھے لوگ ان کو جادو سکھاتے جب کوئی سوکھی آدمی ان میں پھنسنے کے لیے جاتا تو وہ ان کا اور زیادہ اس کو پھنسانے کے لیے یہ بھی کہہ دیتے کہ بابا ہم تو فتنا ہے ہم تو گنہگار گار ہے تو خام خان ایک آدمی ہو کر انکام کیوں پا رہا کوئی عبادت کر اللہ کی اللہ کو جاتا تاکہ وہ اور زیادہ پھنسے بات سمجلیے یہ توجہ پہ عش فرمائز ہے اللہ ما بھی رہنا اللہ لیکن اللہ آلوی وغیرہ نے توجیہ کی ترجیح کی ہے کہ یہ الفاظ کی توڑ مروڑ ہے ایسی آیت کے اندر دو تین لگے کوئی وہاں لگ رہا ہے کوئی وہاں لگ رہا ہے اس تو یہ توجیہ درخت نہیں ہے بارہ کتنی توجیہ ہوگی دو تیسری توجیہ ایک اور بھی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انکول ہے وہ یہ کہ ماں علیہ کا ماں موصولا ہے واقعی سمجھا رضی اور واقعی فرشتے بھی آئے تھے لیکن یہ جادو لے کر نہیں آئے تھے چند دعائیں تھیں صحیح چند دعائیں تھیں صحیح دعائیں تعویر جس طرح صحیح ہوتے ہیں جادو ختم کرنے کا بیماری وہ ختم کرنے کا یا محبت کے لیے دعائیں ہوتی ہیں چند یا تفریح کے لیے ہوتی ہیں تو وہ دعائیں تھی صحیح جو وہ لے آئے تھے لوگوں کو سکھانے کے لیے لیکن یہ بھی کہا کرتے تھے کہ خیال کرنا ہم آزمائش ہیں سمجھا اگر تم انہیں صحیح جگہ پر استعمال کرو گے تو ثواب ہوگا غلط جگہ پر استعمال کرو گے تو گناہ ہوگا سمجھے لے یہی جی؟ چند اج یا معصورا تھی جنہیں وہ لے آئے تھے اور اس میں بھی لوگوں کی آزمائش تھی بات سمجھ لیجیے اس لیے اب یہ توجہ جو ہے یہ بے غبار ہے اس میں کوئی سوال جادو والا شبہ بھی نہ رہا اور ساتھ یہ ہے کہ وہ آیت کو بھی اپنے ہاتھ پر داغ کے رکھا جاتا ہے شسا ایک لوگوں کے اندر مشہور ہے کہ یہ جو فرشتے آئے ہاروس ماروس تو زہرا نامی ایک عورت کی اس پر عاشق ہو گئے پھر انہوں نے اس سے قربت کرنا چاہی بنا کرنا چاہا تو اس نے پہلے کہا کہ میرے خاند کو قتل کرو پہلے تو انہوں نے اس کے خامد کو قتل کر دیا پھر اس نے کہا کہ مجھے پہلے وہ دعا بتاؤ جو تم پڑھتے ہو اور آسمان پر چلے جاتے ہو تو فرشتوں نے وہ دعا بتا دی چنانچہ اس نے وہ دعا پڑھی اور اوپر چلی گئی زہرہ ستارہ بن گیا اور وہ فرشتے جو تھے اللہ پاک کے کار کے نیچے آ گئے اللہ نے ان سے پوچھا کہ تمہیں آخرت کی سزا منظور ہے یا دنیا کی تو انہوں نے کہا دنیا کی سزا منظور ہے کیونکہ آخرت کی سزا بہت بڑی ہے سنا کہ اللہ نے انہیں بابل کے شہر میں ایک گمنام اندر الٹا لٹکا دیا سمجھا دنیا کی سزا ان کو مل رہی ہے اب وہ الٹے لٹکے ہوئے کیا مطلب کس طرح لٹکے رہیں گے الٹے سمجھا یہ بالکل جھوٹ ہے اس میں کوئی حچ نہیں کیونکہ فرشتے جو ہے آج رائے گا پڑھو گے عباد مکرم پڑے ہوتی اللہ ما ہمارا خالو ما یو مرود کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے بس جو اللہ کا حکم ہوتا ہے اسی طرح کرتے ہیں اس لیے یہ بالکل غلط سے جھوٹا ہے اور سیکھتے ہیں وہ جو چیز نقصان دیتی ہیں انہیں اور نہیں نشہ پہنچاتی انہیں اوبر لکھتا با وجہ شرک کفر ہونے سے بابا جا سڑکوں کو بھر ہونے کے نقصان دیتی ہے اور نفع نہیں پہنچاتی بالقد عالم ہو موبائل کا فکہ پدیر موبائل کا فکہ پدی بیان کرنے کے اندر اور زیادہ موبائل ہے اور البتہ تاثر جانتے ہیں یہ یہودی جی کہ البتہ وہ انسان جو پسند کرے گا اس جادو کو استراہوں کا مانا اختراہو پسند کرے گا اور حود امیر شہر کی طرف جادو کی طرف پسند کرے گا اس جادو کو نہیں ہے تو اس کے آخرت کے اندر من خلا کوئی حصہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا اور البتہ بڑا برا ہے ماں وہ جادو ماں سے مراد جادو ہے اور شراب بمانے با ہے اور البتہ بڑا برا ہے وہ جادو جو بیچ ڈالا انہوں نے ساتھ اس کے اپنے نقصلوں کو انہوں نے جادو لے لیا اور اپنی جان دے دی جہنم کے لیے یہ جو اپنے آپ کو انہوں نے بیچا ہے یہ بڑی بری چیز ہے لو کے ہوتے یہ جان لیتے کاش کے یہ جان لیتے تو ان کو پتہ چل جاتا تو اچھا تھا پہلے فرمایا بالا قد عالم پکی بات ہے تحقیقی بات ہے کہ وہ جانتے ہیں اب فرمایا لو قانو یا لمن کاش کے جان لیتے یہ کیوں ہے مقبل سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جانتے ہیں ماں باپ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نہیں جانتے تو اس کا جواب وہ ہے جو مختلف میں آپ نے پڑھا ہے کہ عالم جب اپنے علم کے اوپر عمل نہ کرے تو وہ اور جاہل برابر ہے جاہل قرار دے کر اس کے ساتھ بھی وہ گفتگو کی جاتی ہے جو جاہل کے ساتھ کی جاتی ہے تو یہاں پہلے فرمائل لقد عالم جانتے ہیں لیکن کیونکہ اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے تو گویا کہ وہ جاہل ہے نہیں جانتے کاش کاشت ان کو پتہ چل جاتا سزا بلو آمن ہوں یہ ترغیب ہے اور اگر بے شک وہ ایمان لاتے بجائے کس بات سے بچتے رہتے ان متاد عطل منسوخ ہے ان متاد عطل منسوخ ہے شہر ہے منسوخ تورات منسوخ ہو گئی اس کے اتباع کرنے سے بچتے اور جادو کے اتباع کرنے سے بھی بچے ماہر منسوخ تورات اور جادو کی کٹم سے بچے نچل کا بجائے عملی کے بجائے کے اختیار کرتے بد عملی کے مسلم البتہ ثواب اللہ کی طرف سے خیرون بہتر تھا ان کے لیے یہ جی اللہ پاک کی طرف سے جو ثواب ملتا جگہ ملتی وہ بڑی اچھی ہوتی کاش کے ہوتے یہ جان لیتے شہات کو دور کرنے کے بعد مسلمانوں کو تمدیل کی جا رہی ہے سے. نے سمجھا جو یہودیوں نے دیکھا کہ مسلمان کسی طرح ہمارے چندے میں نہیں آ رہے تھس نہیں رہے انہوں نے آخری دو حربے اختیار کیے ایک تو یہ حربہ اختیار کیا اس دین کے اندر آئے شبہات پیدا کرتے رہو شبہات ڈالتے رہو تاکہ انقلاب آئے نہ صرح سے جماعت پیدا نہ ہوگی اور انقلاب نہ آئے دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ خیر خواہی کا دعویٰ کرتے رہو کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں کہ اگر انقلاب آ بھی جائے تو ہمیں کچھ نہ کہا جائے ہمیں اپنا سمجھا جائے سمجھے دو باغ کام ایک تو شبہات ڈالتے رہو یہ شبہ ہے یہ شبہ ہے